أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمي تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون آج تراوی میں سورت القصص اور سورت الع یہ دو صورت تلاوت کی گئی ہے سورت القصص میں اللہ تعالی نے حضرت موسا علی نبی گینا و علیہ صلاۃ وسلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ فرعون کو اللہ تعالی نے حکومت قوت و طاقت اور دولت ان تمام ظاہری نعمتوں سے نوازا تھا کہ حکومت بھی اس کے پاس تھی دولت بھی اس کے پاس تھی طاقت بھی اس کے پاس تھی لیکن اس نے ان تمام چیزوں کو ظلم میں اور اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال کیا ان نفراؤن علا فل عرض آن نے زمین میں علو شان تکبر کو اختیار کیا وہ یہ سمجھا کہ حکومت میری ہے یہ طاقت میری ہے یہ دولت میری ہے جیسے ہوتا ہے انسان نفس اس کو ابھارتا ہے کہ بھئی میری حکومت ہے اور وہ کہتا تھا علیہ صلی ملک و مصر مصر کا مالک میں نہیں ہاض ہی لنہار و تجری میں انتخی یہ مصر کا سارا نظام میرے آڈر سے نہیں چلتا میں تو مالک ہوں مصر کا تو جیسے فرعون نے یہ سوچا تھا یہ بات غلط تھی ایسے ہی آج اگر میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دولت میری ہے یہ طاقت میری ہے یہ دنیا میری ہے یہ سب اللہ کی ہے للہ ہی میرا سماوات اس دنیا کا مالک اللہ ہے اس حکومت کا مالک اللہ ہے اس دولت کا مالک اللہ ہے اس طاقت کا مالک اللہ ہے میں کسی چیز کا مالک ہوں تو میرے پاس امانت ہے جیسے کیشیئر اپنے مالک کے کہنے پر کیشیئر ہوتا ہے سارے پیسے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں خرچ بھی ہو رہے ہیں سب اس کے دستخط سے کام چل رہا لیکن وہ مالک نہیں ہے اسے پتا ہے کہ میں مالک نہیں ہوں اسی طرح ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے کیشیئر بنایا ہوا ہے نہ یہ طاقت ہماری ہے نہ یہ دولت ہماری ہے نہ یہ دنیا کی نظر آنے والی چیز ہاں اللہ نے ہمیں استعمال کے لیے دی فرعون کو یہ دھوکہ لگا اور اس دھوکے میں اس کے نفس نے اسے برباد کیا اس نے تکبر کیا اس نے ظلم کیا جاشیف لوگوں میں گروپ بنائے لوگوں پہ ظلم کیا بنی اسرائیل کے ساتھ زیادتی کی اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے چاہا کہ ہم کمزوروں کو اوپر لائے طاقتور کی طاقت کو ختم کرے دنیا کو دکھائیں نوریا فرعون و حامان ہم دکھائیں فرعون و حامان کو کہ اللہ کی طاقت اصل ہے اور وہی ہوا کہ جس بچے کی ڈر سے انہوں نے ہزاروں بچوں کو ذبح کیا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو موسال علیہ سلام تھے وہ حضرت موسا علیہ السلام کو فرآن کے گھر میں پال کے دکھایا جس بچے کے لیے بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی لی جاتی تھی کہ کوئی لڑکا تو نہیں پیدا ہوا لڑکا پیدا ہوا تو اسے ذبح کیا جاتا تھا یہ ضبنا ہو یو ذبح بچوں کو ذبح کرنا یہ یہودی سازش ہے بچوں کو ذبح کرنا بچوں کو نقصان پہنچانا انہوں نے کوشش کی اور اللہ جب کرنے پر آئے تو اسی بچے کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا اور موسا علیہ سلاط والسلام پھر کے گھر میں پلے بڑے جوان ہوئے وہاں ساری زندگی گزاری اور پھر اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسا علیہ والسلام کو نبوت دی اور حضرت موسا علیہ سلاط والسلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پھر کے پاس آئے اور اسے اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت تھی لیکن وسط ہوا وہ جنوب ہو فل نے اور اس کے لشکر نے تکبر کیا حق بات کو ٹکرایا اللہ کے حق پیغام سے انکار کیا فاخنا ہو وہ ہم نے پکڑا فرعون کو بھی اس کے لشکر کو فنز اور کئی فکانا آخر و دیکھو کیا انجام ہو اس کا جو بھی اللہ تعالی کی زمین میں ظلم کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں سرکشی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو پکڑیں گے اسے کوئی نہیں بچا سکتا یہ تو دھوکا ہے اس کے اپنے سر میں درد ہو جائے اپنے سر کا درد ٹھیک نہیں کر سکتا انسان پیٹ میں درد ہو جائے اپنے پیٹ کی تکلیف صحیح نہیں کر سکتا انسان کو قبض ہو جائے انسان پریشان ہو جائے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا اللہ نہ کرے کسی کا پیشاب بند ہو جائے وہ کیسے تڑپتا ہے بچارہ انسان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں انسان تو بڑا بے بس ہے یہ تو جب تک اللہ نے صحت سے رکھا عافیت سے رکھا تو انسان کو دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے اختیار میں میرے کرنے سے ہوتا ہے ومات شاہ اون اللہ اشاہ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے تم نہیں چاہتے مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے اور جب اللہ نہیں چاہتا تو کچھ نہیں ہو سکتا وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا اَن يشا اللہ يَشَاءَ اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے نہ یہ کہ جو میں چاہوں جو فلاں چاہے وہ نہیں ہوتا فرعون نے چاہا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو ہزاروں بچے ذبح کی اللہ نے چاہا کہ وہ ہو وہ ہو کے رہا اللہ نے دکھلایا اور صرف یہ نہیں کہ اس کو کسی مخفی جگہ میں فرعون کے گھر میں اس بچے کو پلوا کے دکھایا کہ میں اللہ ہوں کرو اب کیا کرتے تم اور اللہ تعالی نے فرعون کو اس کی فوج کو اس کی لشکر کو اس کی حکومت کو سب کو اللہ نے ختم کر دی اور فرمائے کہ دیکھو یہ عبرت کا سبق ہے اس سے عبرت حاصل کرو اللہ کی زمین میں کبھی بھی تکبر مت کرو کبھی بھی انسان کو اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے انسان اللہ کا شکر گزار ہو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ کا متی ہو نہ یہ کہ انسان سرکشی میں آ جائے بغاوت میں آ جائے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی پکڑ کرتے پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون ہی کے قوم کا ایک شخص تھا قارون اس کا بھی ذکر کیا کہ قارون مال کا اللہ تعالی نے اس کو بہت دولت دی تھی اتنی دولت دی تھی ان مفات حاول تنوع ابل کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھایا کرتی تھی اتنے خزانے تھے کہ چابیوں کے لیے ایک جماعت تھی مستقل جو چابیاں اٹھا کے رکھتی تھی وہ خزانے کتنے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب فرین دیکھو اس مال پر اتراؤ مت اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے پھر سے کہا اپنی حکومت پر اتراؤ مت اپنی طاقت پر تکبر مت کرو قانون سے کہا اپنی دولت پر تکبر مت کرو اور دیکھو اس مال میں جو اللہ کے نام پہ دینا ہے وہ دیا کرو وہ آحسن کما آسن اللہ علیہ اور جیسے اللہ نے آپ کے ساتھ اچھا کیا آپ بھی اچھا کیا کرو آپ بھی لوگوں کے بھلے کے کی کام کیا کرو تو قارون نے کیا کہا ان نماؤتی تو ہو اعلی علم نے یہ کیا بات کرتے ہیں آپ یہ تو مال میرے پاس میری قابلیت کی وجہ سے آئے ان نماؤتی تو آلائی بن میں پڑھا لکھا آدمی ہوں بےڑا ماہر بڑا تجربہ کار تو یہ تو میری تعلیم اور میرے سمجھدار ہونے کی وجہ سے اور میرے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے یہ مجھے مال ملا ہے یہ تم کیا کہتے ہو اللہ کے نام پہ دو غریب کو دو فنا کو دو اچھا کرو برا کرو یہ تو میرے قابلیت کی بنیاد پر میری مرضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ بھول گیا کہ اس سے پہلے اس سے زیادہ طاقتور لوگ اللہ کے پکڑ میں آئے فخر جا علاقوں میں ہی فی جین ایک دن بڑے ٹاٹ بھاٹ کے ساتھ نکلا جیسے نکلتے ہیں مال والے بڑے ٹاٹ بھاٹ کے ساتھ بڑی گاڑی گاڑ آگے پیچھے پھین ٹین شین تو لوگ دیکھتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ نکلا اپنی سواری لے کر اور اپنے کرفر کے ساتھ اور اپنے دولت کے ساتھ اور اپنی نمائش کے ساتھ تو جو دنیا کے طلبگار تھے انہوں نے کہا یہ علیہ تعلنہ مسلم ہمیں بھی کوئی ایسی مرسٹیز مل جاتی کیا مزاق کوئی ایسی بی ایم ڈبلو ہمارے پاس بھی ہوتی ایمان والوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے جو عجر ثواب وہ بہت بہتر ہے یہ دنیا کی چیزیں ہیں جو مل گئی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں جب وہ اس تکبرانہ انداز کے ساتھ نکلا اور وقت کی نبی کی بات کو ٹکرایا اور اس نے تکبر کیا فخنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اسے زمین میں دھنسا دی وہ ساری دولت سارے خزانے نہ فرعون کی حکومت اسے بچا سکی نہ قارون کی دولت اسے بچا سکی دونوں کو تکبر نے اور اللہ کے رسول کی بات کے ٹکرانے نے دونوں کو ختم کر دیا اور دونوں دنیا سے ذلت کے ساتھ اور ناکامی کے ساتھ چلے گئے تلکت دار یہ آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں فساد نہیں کرتے اور جو زمین میں تکبر نہیں کرتے لا علوان فی الارض ولا فساد آخرت کے لوگ وہ ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے جو زمین میں فساد نہیں کرتے جو زمین میں گناہ نہیں کرتے اللہ کی نافرمانیاں نہیں پھیلاتے یہ بہترین لوگ ہیں اس کے بعد سورت اللہ کبوت سورت الانقبوت میں یہ بات اللہ تعالی نے فرمائی ہے کہ یاد رکھیے مومن ہونے کے لیے صرف اقرار اور صرف ایمان کا دعوی کافی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لیتے ہیں حسبنا ایت رکھو اقول و امنا وملہ یفتن کیا ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہا ہم ایمان لائے ان کا امتحان نہیں ہوگا ارے اسکول میں پیلی کلاس کچی پیلی پڑھانے والا استاد بھی کہتے ہیں بچے کا امتحان ہوگا نرسری میں داخلہ کرانے بچے بچی کو لے جاؤ کہتے ہیں جی ان کا بھی ٹیسٹ ہوگا او بھائی کیا ٹیسٹ ہوگا اس کو بیٹھنا نہیں آتا اس کو کھڑا ہونا نہیں آتا اس کو بول نہیں ٹیسٹ ہوگا تو اگر دنیا میں پہلی کلاس پڑھانے والا ٹیسٹ لیتا ہے دوسری کلاس پڑھنے والے بچے بچی کا امتحان ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ایمان والوں کا امتحان نہیں ہوگا کیا ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے اس سے پہلے ہم نے تو لوگوں کا امتحان لیا ہے اور ہم نے اس بات کو دنیا پر ظاہر کیا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو امتحان ہوتا ہے جیسے بنی اسرائیل کا امتحان ہوا جیسے موسا علیہ السلام پر قربانی اور حالات آئے جیسے ہارون علیہ السلام پر آئے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آئے جیسے اللہ کے نبیوں پر آئے ایسے امتحانات سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اصول ذکر کیے ہیں کہ دیکھو کامیابی کے اصول عطلم اوحیل کبن الکتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو اللہ کے قرآن سے اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ و آقے اور نمازیں قائم کرو والر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر کیا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو نمازوں کا اہتمام کیا کرو اللہ کا ذکر کیا کرو یہ کامیابی والے اصول ہے جو ان اصولوں کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دے گا اور اخیر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جافین لنا حدی ہم سب لنا یاد رکھیے جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے قربانیاں کریں گے محنت و کوشش کریں گے ہم ضرور ان پر ہدایت کے راستے کھول دیں گے لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لئے مجاہدہ ضروری ہے اس کے لئے قربانی ضروری ہے اس کے لیے محنت ضروری ہے اس کے لئے کوشش ضروری ہے اگر آپ محنت کریں گے آپ کوشش کریں گے آپ مجاہدہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے ہدایت کے راستے کھول دیں گے تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ مومن اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والا ہو قربانی کرنے والا ہو تو اللہ ہدایت کے راستے کھولتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق وسیف الحمد للہ رب والصلاة والسلام علی سید نمبیا ربنا المسلیم اللہ مربلہ حسن و فلاخرت حسن وقین عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفجور والعيشان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى رب اغفر وارحم انت خير الراحمين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين صلى الله تعالی على خير خلقه محمد و الی و صحبه اجمعین برحمت الله نضر الله